الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صلیم صلی قابل احترام میرے مسلمان بھائیوں رمضان کا خیر و برکت کا زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کے اندر کچھ اعمال کچھ عبادات اس زمانے کے ساتھ خاص ہے ایک عبادت روزہ ہے جو رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالی نے تمام عاقل اور بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض کیا ہے دوسری عبادت رمضان المبارک کی وہ رات کی عبادت ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے اور وہ عبادت بھی پورے مہینے ہے احادیث کے اندر اسے قیام کہا گیا اور روزے کو سیام کہا گیا قیام و سیام یہ رمضان کے مہینے کی خاص عبادت ہے جتنی ہم نے کر لی اللہ اس سے قبول کر لے اور جتنی باقی ہے اللہ اس کی بھی ہمیں اخلاص کے ساتھ توفیق قطع فرمائے اس کے ساتھ ایک تیسری عبادت وہ اعتکاف کی ہے اور وہ رمضان کے آخری اشرے کے ساتھ خاص ہے خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دس دنوں میں سنت ہے بقیت تو اعتکاف جب آدمی چاہے جس وقت چاہے جس مسجد میں چاہے کر سکتا مثلا ابھی ہم بیٹھے ہیں اور ہم احتکاف کی نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم جب تک مسجد میں ہیں اعتکاف کی نیت سے ہیں تو ہمیں جیسے ہم نماز کے انتظار میں ہمیں نماز کا ثواب مل رہا ہے ایسی ہم نے احتکاف کی نیت کی ہمیں احتکاف کا بھی ثواب ملے سو سارے کر لے احتکاف کی نیت جی نہیں یہ والی اعتقاف کی بات کر اس احتکاف کی تو کوئی پابندی نہیں نفل اعتقاف جب آپ مسجد میں آتے میں نے اعتقاف کی نیت کی جب تک مسجد میں بس پابندی یہی ہے جو آداب مسجد ہے وہی کر رہے ہیں تلاوت ہے نماز ہے یا ذکر ہے یا دعا ہے یا کوئی بیان ہے اس کو سننا ہے جو مسجد کے آداب یہ نفلی احتکاف کہلاتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلاط کو جب کابت اللہ کی تعمیر کا کہا تو کابت اللہ کی تعمیر کے مقاصد میں سے انتہر لتا بیتیا ولا کفین ور رکا کہ یہ جو کابہ بنایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام جب بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے تین مقاصد ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ روئے زمین پر میرا گھر ہوگا یہاں آ کر میرے بندے میرے اس گھر کا طواف کریں گے دیوانوار جیسے ایک محبوب کے ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتا ہے ایسے ہی میرے ایمان والے بندے آئیں گے اور میرے گھر کا طواف کریں گے مجھ سے دعائیں کریں گے میں انہیں نوازوں گا نمبر دو اس کابت اللہ کے بنانے کا مقصد یہ ہے العقفین کچھ لوگ آ کے یہاں ڈیرہ ڈال دیں گے احتکاف کی نیت سے ہمارے در پر بیٹھ جائیں گے اور رخ اس سجود اور نمبر تین فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں آئیں گے نماز پڑھیں گے اور چلے جائیں گے معلوم یہ ہوا کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور ایک وہ ہے جو احتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے احتکاف والے کا درجہ اس نمازی سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ نمازی تو نماز پڑھ کر اپنے کام پہ چلا جاتا ہے اپنے معمولات پہ چلا جاتا ہے احتکاف والا تو نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی وہ اللہ کے گھر میں رہتا ہے اللہ کے در پہ رہتا ہے تو مساجد جتنے بھی ہے یہ کابۃ اللہ کی شاخیں ہیں مرکز کابت اللہ ہے تو ہماری تمام مساجد کا رخ کابے کی طرف ہے تو جب کعبے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے طواف کو اور احتکاف کو اور نماز کو تو طواف تو کعبے کے ساتھ خاص ہے وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا رہ گئی دو عبادتیں ایک رہ گئی اعتقاف کی عبادت اور دوسری ہو گئی نماز کی عبادت یہ دنیا کی تمام مساجد میں جہاں عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے وہاں یہ دو عبادتیں کی جا سکتی اور جیسے میں نے آپ سے کہا احتکاف تو جب بھی آدمی چاہے جیسے میں نے کہا بھائی ابھی ہم نفلی احتکاف کی نیت کر لیں ہمیں احتکاف کا جرم لیکن ایک ہے سنت احتکاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں فرماتے تھے وہ آخری اشرے کا احتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں تین معمول تھے ایک معمول تو یہ ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے پورے مہینے کا احتکاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشرے کا اعتقاف کیا پھر دوسرے اشرے دس دن کا احتکاف کیا اور پھر صحابہ کے سے فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ احتکاف میں تھے وہ بیٹھے رہے اس لیے کہ مجھے بتانے والے نے یعنی فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی ہے کہ وہ جو للت القدر ہے وہ آخری عشرے میں ہے لہذا آخری عشرے کا بھی میرے ساتھ احتکاف کب تو اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ایسا بھی فرمایا کہ آپ نے پورے مہینے کا اعتقاف فرمایا دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہط وسلام نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے ایک سال معلوم ہوا کہ انسان کو عذر ہو تو احتکاف کو ترک کیا جا سکتا تو ایک سال ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام احتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دنوں کا اعتکاف فرما اور تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ علیہ سلاد وسلام آخری اشرے کا احتکاف فرمایا کرتے تھے اور بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت پابندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے کا احتکاف فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ولا تو با شیرو ہن نوا ان تم آکی کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں دن میں روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے اور اپنی بیریوں کے پاس ملنا منع ہے روزے کی حالت میں لیکن رات میں ملاقات ہو سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ اعتقاف کرو گے مسجد میں تو آپ پر یہ تیسری پابندی مستقل رہے گی یعنی گویا آپ چوبیس گھنٹے اس عمل سے روزے میں ہوں گے کہ آپ اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے حالت اعتکاف میں اس سے منع فرما یعنی آپ کی سوچ اور آپ کی فکر اور آپ کے دل و دماغ کی توجہات وہ ساری کی ساری اللہ تعالی کی طرف ہونی چاہیے اسی لیے مخلوق سے ہٹ کر کٹ کر مسجد کے کونے میں چادر لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ مسجد نبوی میں خیمہ لگایا جاتا تھا چادریں باندھی جاتی تھی اور آپ علیہ السلام اس کے اندر اعتقاف فرماتے تھے ان چادروں کا مقصد ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ یہ اس لیے کہ احتکاف والا سوتا رہے ہم نے تو چادریں اس لیے باندھی ہوئی کہ ہم سوئے رہے لوگ عبادت کرے تو ان کو پتہ نہ چلے ان کو پتہ چلے موتقف کچھ کر رہا ہوگا ہم سو رہے تو حقیقت میں یہ چادریں سونے کے لئے نہیں ہیں کہ ہم جا کے متغف جو ہے اندر اعتقاف میں نیند کرتا رہے یہ چادریں اس لیے کہ وہ اپنے رب سے منازاد کرتا رہے مسجد میں بھی آ کر وہ اپنی اس مخصوص جگہ میں جو تنہائی مقصود ہے کہ اس نے اپنا گھر چھوڑا اس نے اپنا کاروبار چھوڑا اس نے اپنا دفتر چھوڑا اس نے اپنے دوست احباب چھوڑے باہر کے ساتھی معاملات سارے چھوڑ کر مسجد میں آ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا اور اللہ کا مہمان بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا پیارا لفظ کہا کی فون فل مساج تم مسجدوں میں جا کر پڑھ جاتے ہو مسجدوں میں جا کے اللہ کے دربار میں پڑ جاتے ہو وہاں اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہو تو یہ جو احتکاف کی حالت ہے مومن کی یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے اور اس اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ موتکف کو ایمانی اور روحانی قوت دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ موتقف اخلاص نیت کے ساتھ بیٹھے سنت کی نیت سے بیٹھے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے اگر یہ نیت ہوگی تو ترقی ہوگی ورنہ بہت سارے ایسے ہوتے احتکاف میں بیٹھتے اور احتکاف سے نکلتے عید کی رات ہوتی جاتے داڑھی مونڈ لیتے ہیں چلو بھائی اگلے دن فجر میں بھی نہیں ہوتے عید الفطر کے دن فجر میں بھی وہ غائب ہوتے جی بھائی فجر میں بھی وہ غائب ہو جاتے تو وہ اس لیے احتکاف میں بیٹھتے ہیں کہ وہ المرا مسجد میں کھانا اچھا ملتا ہے اور ادھر ایسی بھی اون ہوتا ہے ذرا ادھر ہی نام لکھوا لو تو یاد رکھیے کہ احتکاف میں اللہ کی رضا کے جذبے سے بیٹھو گے نبی سلام کی سنت کی نیت سے بیٹھو گے اخلاص کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو روحانی ترقیات ملے گی اور اگر ہم بیٹھ گئے کہ جی وہ تو میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ جی یہ فلاں بیٹھ رہے ہیں چلو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں انہوں نے مجھے مجبور کر دیا اور یوں ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے یہ آج کل عبادات کو بھی رسم بنا لیا گیا اور جب عبادت رسم ہو جاتی ہے تو اس سے اخلاص اور للہیت کا جذبہ نکل جاتا ہے اخلاص اور للہیت کا جذبہ نکل جاتا ہے اور پھر موتقف مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں کر پاتے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنا کاروبار کر رہا ہوتا ہے فون پر جناب سارے احکامات نافذ کر رہا ہوتا ہے اخبارات آ رہے ہوتے اخبارات پڑھے جا رہے ہوتے رسائل پڑے جا رہے ہوتے سلسلہ سارا چل رہا ہوتا ہے اس لیے حجیم علامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو احتکاف کی صورت ہے شکل ہے اور ایک احتکاف کی روح ہے جیسے ایک ہماری شکل ہے ہمارا ظاہری جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے وہ روح اس جسم کو سنبھالے ہوئے ہے وہ اصل ہے اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو یہ جسم دھڑام کر کے زمین پہ گر جائے گا پھر نہ ہاتھ میں حرکت نہ پاؤں میں حرکت نہ آنکھ نہ کان کوئی کسی کام کا نہیں ہو یہ سارے اعضا ہمارے چل رہے ہیں جسم کے اس روح کی زندہ ہونے پر اور اس روح کے موجود ہونے پر اسی طرح احتکاف کی ایک تو ظاہری شکل اور صورت ہے اور ظاہری شکل صورت تو یہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے بیس دس دن کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے بیس رمضان کے شام کو عروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے اور سنت اعتکاس کی نیت کر لیتا ہے اور عید الفطر کی رات تک مسجد میں رہتا ہے یہ تو ظاہری شکل یہ تو ظاہری صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے اس کی روح کیا ہے اس کی روح اللہ کے دربار میں پڑ جانا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے دربار میں جا کر اپنا پڑاؤ ڈال رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری بخش فرما دے اور یہ رمضان میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور اعتقاف میں بیٹھ کر وہ اللہ کی یاد میں ذکر میں تلاوت میں نماز میں اعمال میں مشغول رہے یہ اعتکاف کی روح ہے اور اگر ہم اعتقاف میں ظاہری شکل میں بیٹھ گئے لیکن اس کی روح جو عبادات ہیں ذکر ہے تلاوت ہے نمازیں ہیں تہجد ہے اعمال کا اہتمام ہے اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر ظاہری شکل ہے اس اعتکاف کے اندر روح نہیں ہے یہ پردے کیوں لگائے جاتے ہیں یہ بھی تو ایک سنت عمل ہے جیسے اعتقاف سنت ہے ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام احتکاب میں پردے بھی لگواتے تھے تو ان پردوں کا مقصد کیا ہے ان پردوں کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق سے ہٹ کر کٹ کر تنہائی میں اپنے گناہوں پر ندامت اللہ کے بارگاہ میں آنسو بہانا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اللہ کو راضی کرنا اور یہ نیت کرنا کہ میں اس حال میں اپنے احتکاف کے جگہ سے اور مسجد سے باہر جاؤں گا کہ میں اپنے رب کو راضی کر چکا ہوں گا تو یہ احتکاف کی روح ہے اللہ تعالی ہمیں نصیف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل غار ہیرا میں جاتے تھے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتکافی کرتے تھے کئی کئی دن کی خوراک لے جاتے تھے ہفتہ ہفتہ کی خوراک لے جاتے چار چار دن کی خوراک لے جاتے اور پھر نبی کریم علیہ السلام غارحرا میں بیٹھ جاتے تنہائی میں اور اللہ کی توحید پر سوچتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے وہی غار ہیرا کہ اعتکاف کی روحانی برکات اور ترقی ملتی رہی یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا ہی میں نبوت کا تاج پہنایا اور آپ کو خاتم النبیین اور اپنا رسول بنا کر تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا یہ وہی احتکاف کی روحانی ترقیات تھی اور وہی احتکاف کی جگہ تھی غار ہیرا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملا تو احتکاف مومن کے روحانی ترقیات کا ذریعہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر تک یا موتقف گناہوں سے احتکاف کر لیتا ہے موتکف گناہوں سے احتکاف کر لیتا ہے یعنی باہر کے معاشرے میں جو گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں سے یہ بچ جاتا ہے مبارک زمانہ ہے یہ دس دن یہ بچ جاتا ہے بازاروں میں جانے سے بچ جاتا ہے اور مختلف گناہوں کی مجالس میں جانے سے بچ جاتا ہے اور لایانی سے بچ جاتا ہے وقت کے ضیاع سے بچ جاتا ہے اس کا وقت سارا اللہ کے گھر میں مسجد میں لگتا ہے اس لیے فرمایا گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ یہ تری لہو مل الحسنات اور اسے نیکیوں کا اجر ملتا ہے کا عام لحسنات اک جیسے تمام نیکی کرنے والوں کو اجر ملتا ہے ایسے ہی اس کو بھی اجر ملتا ہے یعنی وہ ساری نیکیاں جو مسجد سے باہر کی دنیا میں ہو رہی ہے اور یہ اس میں شریک نہیں ہو پا رہا احتکاف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمایا صحیح بخاری کی روایت ام مومن حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہمیشہ احتکاف فرمایا کرتے تھے اور بڑے اہتمام سے احتکاف فرمایا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر ازواج مطہرات بھی اعتقاف کیا کرتی تھی لہذا جیسے یہ اعتکاف مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح یہ خواتین کے لیے بھی سنت ہے ازواج متحرات ہماری مائیں وہ احتکاف اپنے گھروں میں کیا کرتی تھی تو اسی طرح خواتین کا اپنے گھر کے اندر احتکاف کر لینا یہ اس سنت کو زندہ کرنا ہے خاص طور پر ہماری بزرگ خواتین جن کے گھر میں ذمہ داری زیادہ کام کے حوالے سے نہیں ہوتی تو ایسی ہماری مائیں ان کو آپ حضرات جا کے جو ہماری امائیں ہیں ان کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ دس دن ہیں آپ احتکاف میں بیٹھ جائیں ہم آپ کی خدمت میں لگ جائیں تو جناب وہ احتکاف میں بیٹھیں گے آپ خدمت کریں گے ہم ہمیں بھی جو وقت ثواب مل جائے گا ہمیں بھی ثواب مل جائے گا اور گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برکتے آ جائے گی کہ گھر کے اندر نمازیں بھی ہو رہی ہے گھر کے اندر تلاوت بھی ہو رہی ہے گھر کے اندر ذکر بھی ہو رہا ہے تو گھر کے اندر اعتکاف بھی ہوگی وہ گھر جو ہے وہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا مرکز بن جائے گا آج گھروں کے اندر بے برکتیاں کیوں ہیں اور گھروں کے اندر اختلافات اور گھروں کے اندر جھگڑے کیوں ہیں اس لیے کہ آج گھروں میں شیطان کو بیٹھا دیا ٹی وی کو ہر کمرے میں وہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور جناب ہر کمرے میں وہ اپنی شیطانت کر رہا ہے اس کی نحوس سے جھگڑے پھیل رہے اختلافات ہو رہے انتشار ہو رہا ہے بے برکتیاں ہو رہی بھائی برکت تو ڈرامہ ڈرامے سے نہیں ہوگی نا برکت تو نماز پڑھنے سے ہوگی برکت تو قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگی برکت تو ذکر کرنے سے ہوگی اللہ کی رحمت اعتقاد سے لہذا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں اگر ایسی خواتین ہیں تو ان کو ترغیب دی جائے اور ان کو بتایا جائے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور ازواج مطہرات بیٹھا کرتی تھی اور ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دو حج اور دو عمروں کا کامل ثواب دیتے ہیں اب کتنے مزیدار دار بات ہے مسجد میں بیٹھ گئے آرام سے پنکھے کے نیچے اور اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں دو حج اور دو عمروں کا کامل ثواب مل گیا تو لہذا یہ رمضان کا وہ مبارک زمانہ ہے اور پھر جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ اعتقاف والے بیٹھ جائے اس لیے کہ مجھے بتایا گیا کہ للت القدر آخری اشرے میں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اعتقاف کا مقصد کیا ہے وہ للت القدر کو تلاش کرنا ہے یہ اس کا سب سے اہم راز ہے کہ سال کی وہ سب سے مبارک رات جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مستقل سورت نازل کی ہے سورت القدر ان ناز اللہ حفیع لہ لت القدر و مادرا کما لت القدر للت القدر خیرمن شہر کہ وہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اسی سال تریاسی سال سے اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ مبارک رات نصیب فرمائے ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب فرمائے خوش نصیب ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے جسے سے وہ مل جائے اور محروم ہے جو اس رات سے محروم ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے للت القدر میں بیٹھنے کا ایک مقصد جو بنیادی ہے وہ کیا ہے وہ اس مبارک رات کو تلاش کرنا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہ وہ مبارک رات مل جائے کہ جس ایک رات کی عبادت پر ہمیں اسی سال سے اوپر کا اجر ملے گا کتنا اوپر ملے گا یہ پھر ہر بندے کا اور رب کا معاملہ ہے کہ وہ کس اخلاص کے ساتھ کس جذبے کے ساتھ اور کس اتباع سنت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے وہ اسی سال کا اجر کما رہا ہے یا ہزار سال کا اجر کما رہا ہے یا کیا کر رہا ہے وہ اللہ کا بندے کا معاملہ ہے تو اس لیے اس بات کی کوشش ہو کہ ہم احتکاف میں بیٹھ جائیں اور احتکاف سنت ہے لہذا محلے کی مسجد میں ایک آدمی بھی اگر بیٹھ جاتا ہے تو پورا محلہ جو ہے وہ اس سے بری ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سارا محلہ گناہ ہوگا اپنے نبی کی سنت کے چھوڑنے پر لیکن اگر مسجد میں محلے سے ایک ساتھی بھی بیٹھ جائے گا تو بقیہ محلے والے بری ہو جاتے ہیں تو لہذا احتکاف کے ایام قریب ہیں احتکاف میں بیٹھنے کی نیت کرے ہم اپنی ماؤں بہنوں کو بھی ترغیب دے گھروں میں جن کی مشغولیت نہیں ہے خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس عجر و ثواب کو کمائے اور یہ مبارک زمانہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر رہا ہے خوش نصیب ہے جو اس زمانے کے اعمال کے اندر حصہ دار بن جائے اور اس نیک عمل میں شریک ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق طا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے مسائل اعتقاف خواتین جب گھروں میں احتکاف میں بیٹھے گی تو وہ اپنے لیے ایک حصہ خود ہی منتخب کر لے کسی بھی اپنے کمرے میں کر لے جہاں بھی چاہے وہ اپنے لیے ایک حصہ منتخب کر لے گی اتنا حصہ جس میں وہ آرام کر سکے اور جس میں وہ اپنی نماز پڑھ سکے اور جس میں وہ اپنا کھانا پینا کر سکے ایسی ایک جگہ اپنے لیے مختص کر لے گی کہ بھائی یہ میرے احتکاف کی جگہ اور اس جگہ میں وہ خاتون بیٹھ جائے گی اور وہاں اپنے اعمال کرے گی وہیں سوئے گی ہاں اپنے باتھ روم وغیرہ کے لیے اور ضرورت کے لیے جو ہے وہ جو بھی گھر کا اس کا باتھ روم ہوگا اس کو استعمال کرے گی اور اسی طرح وضو کی ضرورت ہوگی تو وضو خانے میں جائے گی اس کے علاوہ وہ اپنے اس دائرے سے نہیں نکلے گی جو اس کا دائرہ ہوگا اس دائرے کے اندر رہے گی وضو کے لیے جا سکتی ہے اور باتھ روم وغیرہ کے لیے جا سکتی ہے بقیہ وہ اس دائرے میں رہے گی اس سے باہر اس کو نہیں جانا ہوگا مردوں کے لیے جو مسجد میں احتکاف سنت ہے تو مسجد کسے کہتے ہیں شرعی مسجد وہ کہلاتی ہے جو نماز کے لیے بنائی گئی ہے جیسے ہماری یہ مسجد اس حال سے لے کے براندے تک براندے سے لے کے سہن تک سہن سے لے کے وہ سیڑھیوں تک یہ سیڑھیوں تک وزوخانے تک یہ صحن یہ سارا شرعی مسجد ہے جو نماز کے لیے بنا ہے اگر ایک موتاکف بلا ضرورت وضو خانے میں چلا گیا ایسی ٹہلتا ہوا یا وضو خانے میں جا کے بیٹھ گیا ذکر کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تو اس کا اتکاف ٹوٹ جائے گا ایک سکٹ کے لیے بھی مسجد کے حد سے باہر پاؤں رکھے گا اور یاد رکھیے جو بھی اتکاف میں بیٹھے اس کو یہ مسئلہ بتائیں کہ مسجد سے مراد وہ ہوتی ہے جو نماز کے لیے بنائی گئی ایک تو مسجد کا پلاٹ ہوتا ہے اب پلاٹ میں تو یہ ادھر بھی خالی جگہ ہے ادھر آپ باہر جائیں گے خالی جگہ ہے ادھر سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے ایک پلیٹ فارم سا بنا ہوا ہے تو یہ تو سارا مسجد کی جگہ ہے لیکن شرعی مسجد وہ کہلاتی ہے جو بنائی گئی ہے نماز کے لیے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے جس کو انتظامیہ نے نماز کے لیے بنایا تو موتقف اس حد سے باہر نہیں جا سکتا بلا ضرورت اس کو وزو کی ضرورت ہے وہ چلا جائے اس کو بات کی ضرورت ہے بات روم چلا جائے لیکن ویسے ہی باتھ روم چلا جائے کہ جناب تراوی کے بعد سنگرٹ پینے تھی مجھے باتھ روم میں جا کے پیتے تو اگر وہ سنگرٹ پینے باتھ روم چلا گیا تو اس کا احتکاف ٹوٹ جائے گا ہاں باتھ روم کے لیے چلا گیا اور پھر سنگرٹ پیتا رہے تو یہ بڑا مناسب عمل ہے دونوں تو بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اعتقاف میں بیٹھے تو اس کو یہ مسئلہ معلوم ہو کہ مسجد وہ ہے جہاں نماز ہوتی اس کے علاوہ جگہ میں معتقد بغیر ضرورت کے نہیں جا سکتا ورنہ احتکاف ٹوٹ جائے گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف سنت ہے اس میں روزہ ضروری ہے اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو روزہ توڑنا پڑا تو اس کا احتکاف آٹومیٹک ختم ہو جائے گا کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے انسان ہے، کوئی خاتون بیمار ہو جاتی بیمار ہو گئے بیمار اور, تو بیما اور روزہ توڑنا پڑا تو جب روزہ توڑ دیں گے تو روزہ کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کا اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا لہذا وہ اعتقاف سے باہر آ جائے اور جب صحت مند ہو جائے پھر ایک دن کے لیے آ کے بیٹھ جائے جس دن کا ٹوٹا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے تو یہ اور اس کے علاوہ اور بھی اعتکاف کے مسائل ہیں جو علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی تابے داری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے اور اپنی نافرمانی سے اور شریعت کی بغاوت سے اللہ ہمیں بھی بچائے اور پوری امت مسلمہ کو بچائے